فرمائے فضلہ تو شیخ احمد مدنی حفیظہ اللہ آپ کا تعلق ہندوستان کے یو پی شہر سے ہے آپ الحمدللہ للہ ابتدائی سے دینی تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں آپ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں سے فراغت حاصل کی ابتدائی تعلیم وہاں پر حاصل کرنے کے بعد الحمدللہ للہ آپ کی صلاحیت و قابلیت کی بنا پر آپ کو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں داخلہ ملا وہاں سے فراغت کے بعد آپ تقریباً بائیس سال سے سعودی عرب کے جبیل دعویٰ سینٹر میں دعوت و تبلیغ کے شعبے سے جڑے ہوئے ہیں اور الحمد للہ دینی خدمات انجام دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ شیر کی خدمات کو قبول فرمائیں تادم حیات آپ سے دینی خدمات دیتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں اضافہ فرمائے برکت عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ امت کو آپ کے ذریعے فائدہ بنا کسی تاخیر کے شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی اہم باتوں سے اور اہم مشوروں سے اور اہم کتاب سے ہم تمام کو مستفید فرمائیں جزاکوں اللہ میں <تصال> رب العالمين مراقبت للمتقين لا هدوان الا ወደ العالمين واشهد ان لا اله الله وحده لا شريك له لا اله الا هو الدين والآخرين واشهد ان المبعوث رحمه للعالمين صلوات الله وسلام عليه وعلى اله وعلى اصحاب ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته الى يوم الدين واه <تصفح> قال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا لعلم درجات وقال الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم معزز ومكرم شيخ عادم أمري سعب اور اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے دیگر علمائے کرام اور ہمارے متعین و کارکنان اور عزیز طالبات الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج آپ کے شہر حیدرآباد میں آنے کا اتفاق ہوا اور اس دورے کے اندر سب سے پہلی جو کڑی ہے یہ ہے کہ جامع المحسنات جسے شیخ خاطر صاحب نے قائم کیا ہے اس کی زیارت اور وہاں مختصر طور پر کچھ خطاب یا کچھ دین کی باتیں کرنا چھوٹا سا سب ادارہ ہے اور ابھی نیچے ہماری گفتگو شیخ سے ہو رہی تھی کہ کوئی بھی چیز شروع میں بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے اس کے لیے انسان کو محنت کرنا پڑتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے چھوٹا سا رہتا ہے عمر بڑھتی ہے بچے کی عمر بھی بڑھتی رہتی ہے بڑا ہوتا رہتا ہے ایک بیج انسان ایک کسان کھیت میں ڈالتا ہے ایک بیج ہوتا ہے لیکن اس بیج سے سود پیدا ہوتے ہیں وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ تو کوئی بھی کام انسان شروع میں جو کرتا ہے وہ مختصر طور پر یا معمولی ہوتا ہے لیکن دھیرے دھیرے وہ کام اللہ کی توفیق سے انسان کی محنت سے کوشش سے بڑا ہو جاتا ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اسلام کی نشر و کیسے ہوئی تو آپ نے گمایا کہ ایک غلام سے اور ایک آزاد سے غلام سے مراد تھے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ ہوں اور آزاد سے مراد تھے وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہوں ان دونوں کے ذریعے سے اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کی شاعت ہوئی اسلام کے جو دس عشر مبشرہ ہیں جنہیں ایک مجلس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ان دس میں سے چھ صاحب کرام ابو کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ننہوں کی کوششوں سے مسلمان ہوئی دس میں سے چھ ابو کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ننہوں کی کوشش سے اور یہ جو عشرۂ وبشرہ کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہی صحابہ ہیں جنہیں, جنہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے تمام صحابہ جنتی ہیں اللہ تعالیٰ کرشاد وک المعد اللہ علوسنا ہر صحابی کے لیے ہر ایک کے لیے ہم نے ارحسنہ کا وعدہ کیا اورسنا کمانا ہے جنت جیسا کہ عبدالابن عباس اور دیگر مفسرین نے فرمایا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک مجلس میں بیٹھ کر کے آپ نے دس صحاب کرام کا نام لیا کہ یہ دس صحاب کرام جنت کے بالاخانوں میں ہوں گے اور دیگر مجالس میں آپ نے دیگر صحاب کرام کے بارے میں فرمایا کر جنت کے اندر جائیں گے تو صرف عشر مباشرہ ہی نہیں ہیں جنت کی جنہیں بشارت دی گئی ہے ان کو کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں تو خرفہ راشدین ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک مجلس کے اندر آپ نے بیٹھ کر کے انہیں جنت کی بشارت دی اس لیے ان کو اشر مبشرہ کہا جاتا ہے الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی کام انسان شروع کرتا ہے تو شروع میں وہ کام بہت بڑا نہیں ہوتا ہے لیکن دھیرے دھیرے انسان کی جب محنت ہوتی ہے لگن ہوتی ہے تو وہ کام آگے بڑھ کر کے بہت بڑا ہو جاتا ہے جامع محدودیہ منصورہ مالے گاؤں جہاں سے میری فراغت ہوئی مولا مختار احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس ادارے کے بانی ہیں انہوں نے گاؤں میں دو کمروں یا تین کمروں میں جامعہ کی شروعات کی تھی آج جا کر کے دیکھے جامع محدودیہ منصورہ مالے گاؤں کافی اسی رقبے پر موجود ہے اور کافی عالیشان اور شاندار عمارتیں بھی ہیں کئی کلیات ہیں طبیٰ کالج ہے بچیوں کا ہے اب تو اور بہت سارے کالجت بھی بن گئے ہیں کافی بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہے حالانکہ دو کمرے سے انہوں نے شروعات کی تھی تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ بہت چھوٹا سا ادارہ ہے زیادہ بچیاں نہیں ہیں زیادہ بچے نہیں ہیں چھوٹے ہی کے اندر کم لوگوں کے اندر بہت خیر ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم قیدی سے علامہ علی اللہ علیہ کا رج البا خیر الرقرنا ہوں اللہ تعالیٰ کی قسم ہے کہ اگر اللہ ربامن تمہارے ذریعے سے کسی ایک کو بھیڑ ہدایت دے دے تو سرخ اونٹوں سے بہتر آپ نے الگ رضی اللہ تعالیٰ سے بات فرمائی کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے کسی کو ہدایت دے دے دین کی توفیق دے دے تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے سرخ اونٹ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑی قیمتی ہوا کرتے تھے آج بھی سرخ اونٹوں کی بڑی قیمت ہے اربوں کے اندر بہت زیادہ جو قیمتی اونٹ ہوتے ہیں ان کے اندر سرخ اونٹ شمار کیے جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے اور یہاں ہدایت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ دین اسلام میں کسی کو داخل کرنا کہ کوئی غیر مسلم ہے اسے مسلمان بنا دینا یہ بھی بہت بڑی ہدایت ہے لیکن یہ ایک ہدایت یہ بھی ہے کہ شرک اور بدعت اور خرافات میں جو لوگ ڈوبے ہوئے ہیں ان کو توحید اور سنت کے راستے پر گامزن کرنا اور توحید سنت کے راستے پر لانا یہ بھی ہدایت ہے صرف ہدایت غیر مسلموں کو اسلام کی طرف لانا نہیں ہے بلکہ یہ بھی بہت بڑی ہدایت ہے کہ انسان شرک کے اندر ہے بدات تو اخرافات کر رہا ہے اس کو صحیح راستے پر لانا کیونکہ جس طریقے سے ایک کافر جہنم کے اندر جائے گا ایسے ہی ایک شرک کرنے والا بھی جہنم کے اندر جائے گا اگر چہ وہ کلمہ پڑھنے والا ہی کیوں نہ ہو اگرچہ وہ نماز پڑھنے والا ہی کیوں نہ ہو اگرچہ وہ زکوٰۃ دینے والا حج کرنے والا زندگی بھر حج کرتا رہے لیکن اگر وہ شرک کرتا ہے اور شرک پر اس کی وفات ہوتی ہے تو کبھی جنت کے اندر نہیں جائے گا دونوں کا انجام یہ ہی ہے چاہے کوئی پیدائشی کافر ہو کلمانہ پڑھنے والا ہو یا یہ کہ کوئی کلمہ پڑھ لیا لیکن کلمے کے تقاضے کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے اور شرک پر اس کی وفات ہوتی ہے توبہ نہیں کیا اس کا بھی انجام وہی ہے تو ہدایت صرف غیر مسلموں کو اسلام کی طرف دعوت دینا یہ مراد نہیں ہے یہ عام لفظ ہے اس کے اندر ہر طرح کی ہدایت شامل ہے شرک میں کوئی ہے بدعت و خرافات میں ہے کسی کے منہج کے اندر گڑبڑی ہے عقیدے کے اندر گڑبڑی ہے آپ اسے دعوت دے رہے ہیں اور آپ کی دعوت سے متاثر ہو کر کہ اسلام پر یعنی توحید اور سنت کو قبول کر رہا ہے الحمدللہ للہ آپ کے ذریعے اسے ہدایت مل گئی یہ علاقہ جیسا کہ شیخ حاضر صاحب نے کہا کہ بہت بدعت و خلافات کا علاقہ ہے اور ہمارے ہندوستان میں یا اکثر ملکوں میں چند ملکوں کو چھوڑ کر کے یہی صورتحال ہے کہ اہل خرافات اہل بداد اہل شک زیادہ ہیں ایسے موقع پر ہماری اور آپ کی ذمہ داریاں زیادہ بڑھ جاتی ہیں. خاص طور سے وہ لوگ جو مدرسوں کے فارغ ہوتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں عورتیں ہوں اور عورتوں کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کیونکہ عورتوں کے بارے میں جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہوتا ہے اور بچیاں بڑی ہوتی ہیں ان کی شادیاں ہوتی ہیں اولاد پیدا ہوتی ہے مرد ہوتا ہے وہ ڈیوٹی میں لگا رہتا ہے کام میں لگا رہتا ہے اسے زیادہ وقت نہیں ملتا ہے بچوں کی تربیت کا گھر میں رہنے کا لہذا اگر ایک لڑکی کی صلاح ہوتی ہے تو پورے خاندان کی صلاح ہوتی ہے ایک لڑکی اگر تعلیم یافتہ ہوتی ہے تو پورا خاندان تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے بچے باپ کے مقابلے میں ماں سے زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں ان کے ساتھ زیادہ انہیں رہتے ہیں اور ماں کا حق بھی زیادہ ہے اسلام کے اندر باپ کے مقابلے میں تین گنا زیادہ حق ماں کا رکھا گیا ہے کیونکہ تین کام ایسا ہوتا ہے ماں کی طرف سے جو مرد کبھی نہیں کر سکتا ہے ماں بچے کو پیٹ میں نو مہینہ رکھتی ہے نمبر دو وض حمل اس کی ولادت اور نمبر تین دودھ پلانا تین کام ایسا ہے جو مرد نہیں کر سکتا ہے اسی لیے عورت کا تین گنا حق زیادہ ہے بیٹے کے اوپر باپ کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ آپ کے پاس ایک صحابت تشریف لا انہوں نے سوال کیا من احقاء سے صحابتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری حسنِ صحبت کا یا میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے تو آپ نے پایا کہ ام تمہاری ماں پھر پوچھا کون کہا تمہاری ماں پھر پوچھا کون کہا تمہاری ماں پھر چوتھی بار تو انہوں نے سوال کیا کہا تمہارے والد تمہارے باپ تو ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں زیادہ اونچا ہوتا ہے کیونکہ ماں کی کوششیں زیادہ ہوتی ہیں ماں کی خدمت زیادہ ہوتی ہے ماں مسبت زیادہ برداشت کرتی ہے حضیث کے اندر آتا ہے یہ اثر کے اندر کہ ابو حضلانوں حج کا حج کر حج کر رہے تھے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو ایک آدمی اپنی ماں کو اپنے پشت پر رکھ کر کے طواف کرا رہا تھا ماں ذہیب تھی بوڑھی تھی پیٹھ پر لات کر کے ماں کو طواف کرا رہا تھا اس نے کہا اللہ رضانوں سے کہ کیا میں نے اپنی ماں کہ ہف ادا کر دیا اس نے کہا کہ نہیں تم نے صرف سات چکروں میں اپنی ماں کو گود میں یا پیٹ پر اٹھایا ہے تمہاری ماں نو مہینے تک تمہارا بوجھ برداشت کرتی رہی تمہیں اٹھا اٹھا کر کے پھرتی رہی اس لیے تم نے اپنی ماں کہا فدا نہیں کیا ہے تو ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں زیادہ اونچا ہوتا ہے اور کیونکہ وہی بچہ ان سے زیادہ متاثر ہوتا ہے بچہ اپنے ماں کے ساتھ زیادہ رہتا ہے باپ باہر رہتا ہے اسی لیے سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنے کی اللہ کے رسول سرسل حدیث ہے اللہ کرک المسول الرعیت ہی تم میں سر آدمی رائی ہے نگہ بہان ہے ذمہ دار ہے اور ہر آدمی اپنے رعایا کے بارے میں اسے سوال کیا جائے گا آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اس سے اس کے گھر کے بارے میں سوال ہوگا ماں بھی عورت بھی گھر کی ذمہ دار ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا جو گھر کا راہی ہے یا گھر کا خادم ہے وہ خادم سے بھی سوال کیا جائے گا اس کے جو آقا ہے اس کا جو مالک ہے اس کے مال کے بارے میں یا اپنے آقا اور مالک کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اللہ کرلوکراہیم وہ کرلوکوک مشغول انراہیت ہی تم میں سر آدمی راہی ہے نگہ ہے اور آدمی سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو بہت بڑی ذمے داری ہے آپ لوگوں کے کندھے پر آپ لوگ اس جامعہ میں یا اس مدرسے میں بغیرچہ بہت چھوٹا سا ہے آپ لوگ الحمد للہ کتاب اللہ اور سمت رسول کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں سب سے بڑی چیز یہ ہے بلڈنگوں سے مدرسہ بڑا نہیں ہوتا ہے کوئی بھی مدرسہ اپنے مرحذ سے بڑا ہوتا ہے تعلیم سے بڑا ہوتا ہے تربیت سے بڑا ہوتا ہے بہت بڑا مدرسہ ہے کافی بلڈنگیں ہیں لیکن وہاں تعلیم کا معیار نہ ہو وہاں تربیت کا کوئی معیار تو بلڈنگ سے معیار نہیں آتا ہے بلڈنگوں سے معیار قائم نہیں ہوتا ہے یقیناً اچھی بات ہے یہ وسیع ہونا چاہیے بڑا ہونا چاہیے لیکن اس سے معیار قائم نہیں ہوتا ہے معیار قائم ہوتا ہے اچھے اساتذہ سے بچوں کی محنت سے یا اچھے سلیبس سے اچھے نصاب تعلیم سے اور محنت اور لگن سے محنت اور لگن یہ بنیادی شرط ہے وہ اللہ سر انسان علامہ حسین انسان جو کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اس کو ضرور دے گا انسان کی کوششیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی ہیں یہ بات نوٹ کر لیجیے کہ انسان کی صلاحیت برباد ہو سکتی ہے انسان کی لیاقت اور قابلیت برباد ہو سکتی ہے لیکن انسان کی محنت اور کوشش کبھی رائے نہیں جائے گی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس لیے آپ دیکھیے غیر مسلم بھی کامیاب ہیں ان کے پاس اخلاص نہیں ہے لیکن محنت ان کے پاس محنت کرتے ہیں وہ اور ہم سے اور آپ زیادہ محنت کرتے ہیں اس لیے ہم سے اور آپ سے زیادہ وہ کامیاب ہے دنیاوی لحاظ سے آخرت کے لحاظ سے بات نہیں ہو رہی دنیا کے لحاظ سے دین حاصل کرنے کے لیے بھی محنت شرط ہے یہ نہیں کہ آپ دینی تعلیم حاصل کر رہے محنت نہیں کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے محنت شرط ہے ضروری ہے ہر کام کے لیے یہ دنیا کا نظام اللہ تعالی نے ایسے ہی بنایا آپ اگر محنت نہیں کریں تو امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتے نہیں پاس ہوں گے جو بچہ یا بچی زیادہ محنت کرے گی وہی کامیاب ہوگی اسی کا نمبر آئے گا تو محنت یہ اولین شرط ہے کامیابی کی یا اولین شرطوں میں سے ہے کامیابی کی لہذا محنت ضروری ہے کہ انسان محنت کرے محنت کبھی انسان کی ضائع اور برباد نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس کا سلا دیتا ہے ضرور اس کا بدلا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے کامیابی سے انکنار کرتا ہے اس لیے انسان کو ہمیشہ محنت کرنا چاہیے یہ کہ ہم دینی مدرسے میں پڑھ رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے کافی ہے کافی نہیں ہے کسی آدمی کا یا کسی جماعت کا یا کسی فرد کا حق پر ہونا یہ اس کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے اس کی نشر و شاعت کے لیے اس کی دعوت کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے ضرورت ہے کہ اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے دعوت کو عام کیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انبیاء کے سے بڑھ کر کے کوئی حق پر نہیں تو سب حک لیکن کیا انہوں نے محنتیں نہیں کی کیا انہوں نے کوشش نہیں کی کیا صحاب کرام حق پر نہیں تھے صحاب کرام تو آئیڈیل ہیں حق کا معیار ہیں نمونہ ہمارے لیے صحابہ تعبیر طب تعاب سب سب حق پر تھے لیکن کیا انہوں نے محنت نہیں کی کیا ہم اکبر ہیں حق پھیل جائے گا ایسے ہی حق کی نشر و اشاعت ہو جائے گی ہمیں کچھ محنت کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے نہیں انہوں نے باقاعدہ محنت کی جب محنت کرتے ہیں تب اس کا سلا ملتا ہے کسان بیج بو کر کے آ جاتا ہے کھیت کے اندر اور اس کے بعد اگر محنت نہ کرے وہ اسے پانی نہ دے اور اس میں جو گھاس اور جو پودے اگاتے ہیں ان کو نہ کاٹے ان کی صفائی نہ کرے کھاد اگا نہ ڈالے تو کیا فصل اگائے گی بیج ڈال دیا بیج ڈال دینے سے فصل اگر آئے گی بھی تو اس کا نتیجہ صحیح نہیں ہوگا اس لیے محنت اول شرطوں میں سے ایک اذہم شرط ہے کہ انسان محنت کرے آپ لوگ یہاں تعلیم حاصل کرتی ہے بڑی خوش نصیب ہیں آپ لوگ بڑی صحافت مند ہیں ہر وہ انسان ہر وہ مرد جو دین اسلام پر صلی صارحین کے عقیدے اور منحج پر ہے وہ دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہے دنیا کا سب سے بڑا سعادت مند انسان ہے سعادت اس میں نہیں ہے دنیا کی چیزوں کے اندر وہ بھی ذریعہ ہیں لیکن اصل شہادت اور اصل سکون دین اسلام میں سلم سالین کے عقیدے اور منحص پر آئے اسلام کے اندر بھی نہیں ہے سکون اسلام میں آج کا اسلام فرقوں میں ہوا ہے. آج کا اسلام فرقوں میں ہے نبی کے زمانے میں اسلام ایک تھا ایک فرقہ تھا سابق رام کا اس کے بعد سلم سالین کا آپ کے بعد اسلام تہتر فرقوں کے اندر تقسیم ہو گیا اور سب سے زیادہ فرقوں بٹنے والا جو دین ہے جو شریعت ہے وہ اسلامی شریعت ہے یہودی اکہتر فرقوں میں تقسیم ہوئے نصارہ بہتر میں مسلمان تہتر فرقوں میں سب سے زیادہ اختلاف اسی کے اندر ہے دین اسلام کے اندر اور یہ اختلاف ایک کونی سمجھ لیجیے کہ اللہ کی طرف سے یہ چیز مقدر ہے یہ چیز ہو کر کے رہے گی لیکن اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے دور کرنے کا کیا ہے حل جو مانے بھی نے فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام اسی کے ذریعے سے اختلافات دور ہوں گے تو آج کا اسلام بہتر تہتر فرقوں میں بٹا ہوا اس لیے اس اسلام کے اندر سکون ہے اس اسلام کے اندر سعادت ہے جو نبی کے زمانے کا اسلام تھا جہاں شرکی کی کوئی گنجائش نہیں ہے جہاں مناج عقیدے میں گڑبڑی کی کوئی گنجائش نہیں ہے جہاں سنتوں کی تباہ اور پیروی ہے جہاں بدات اور خرافات کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس اسلام کے اندر سکون ہے اور اسلام کے اندر سعادت ہے اور وہی اسلام کا ماننے والا کامیاب ہوگا ہر اسلام کا دعویدار کامیاب نہیں ہوگا بہتر فرقے جہنم کے اندر جائیں گے اپنے علماء سمیت جہنم کے اندر جائیں گے ایسا نہیں کہ ان کے علماء جہنم سے بچ جائیں گے وہ سب سے پہلے جائیں گے کیونکہ وہی اصل امت کی یا لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ اور سبب بنے گئے لفظ علما یہ کوئی مقدس لفظ نہیں ہے کہ آپ نے سن لیا کہ عالم ہے وہ لہذا وہ بہت مقدس انسان ہو گیا نہیں وہ لفظ وہ عالم مقدس ہوگا یا قابل نمونہ ہوگا جو سلب سارین کے عقیدے اور منحج پر ہوگا جس کے ہاں شرک نہیں ہوگا توحید ہوگی سنت ہوگی بدات اور خرافات نہیں ہوگی سلب سارین کے منہج پر قائم ہوگا اور جو منہج سلب سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کے مناج سے دور ہوگا اسی انسان کے لیے کامیابی ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں خوارج کا ظہور ہوا خوارج کے عقیدے میں کوئی گڑبڑی نہیں تھی لاد میں عقیدے میں گڑبڑی آئی لیکن ہمارے بھی نے کیا فرمایا خوارج کے بارے میں کہ جہنم کے کتے ہیں یہ مناج کے اندر گڑبڑی تھی ان کے یہاں خروج کرنا بغاوت کرنا حکمرانوں کے خلاف لوگوں کو بارنا اکسانا یہ ساری چیزیں ان کے یہاں تھی بعد میں اور عقیدے کی درد بڑی آئی لیکن سب سے پہلا فرقہ یہی خواہش کا اللہ کے رسول کے زمانے میں اس کا وجود ہو گیا دلخشہ نامی ایک شخص نے اعتراض کیا امان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کہا آپ ادر سے کام لیجئے ادر سے کام لیجئے کیونکہ آپ ادر نہیں کر رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ تمہاری بربادی ہو اگر میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا اور اس شخص نے دو مرتبہ اعتراض کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللّہ علیہ وسلم پر دو مرتبہ ایک مرتبہ بزے ہنین کے موقع پر اور ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ نے یمن سے کچھ سونے کے سکے بھیجے تھے اس موقع پر ایک مرتبہ عمر فاروق نے کہا کہ آپ مجھے اجاز دے دیں میں اس کو قتل کر دوں دوسری بار خالد بن ملید نے کہا کہ آپ مجھے ایجاد دے دیں میں اس کو قتل کر دوں میں اجازت نہیں دیا کہا کہ تم مت قتل کرو اس کے کیونکہ اس کے نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو تم حقیر جانو گے لیکن وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے یعنی دین میں آئے تو لیکن دین سے نکل گئے اور آپ ان کو جہن کتا قرار دیا تو یہ ہماربی ان کو مارنے کی اجازت نہیں دی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیوں نہیں اجازت تھی ہماربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کی جو وہ فتنے کا سرغنہ تھا اور فتنا وہیں سے پیدا ہونے والا تھا ہماربی نے مارنے کی اجازت کیوں نہیں دی اس لیے نہیں دی جیسے اللہ عب نے ابلیس کو چھوٹ دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو ابلیس کو ختم کر دے لیکن ابلیش قیامن تک باقی رہے گا لوگوں کو گمراہ کرتا رہے گا راستے سے صحیح रहेगा رہے گا اس उसको ہمارے की اس کو مارنے کی اجازت نہیں دی اور اس کو قتل کرنے کی اجازت ہمارے بھی نہیں دینے رہے گا فتنا ان فتنوں کے اندر ہی انسان اگر ثابت ختم رہتا ہے تبھی انسان کی خوبی ہوتی ہے پریشانیوں میں انسان اگر قائم رہتا ہے دین پر تبھی انسان کے لیے خوش نصیب کی بات زیادہ ہوتی ہے تو فتنے ہاتھے رہیں گے کہ آپ ایسے ادارے میں پڑھ رہے ہیں جہاں پر خالص کتاب اللہ اور سبنت رسول کی سلف صالحین کے فہم کے مطابق تعلیم دی جاتی یہ قید لگانا ضروری ہے سلف صالحین کی کیونکہ انہیں کے مطابق ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے انہیں کے مطابق ہمیں حدیث کو سمجھنا ہے ہم اپنے فہم کے مطابق قرآن نہیں سمجھ سکتے آج بہت سارے لوگ قرآن کی کلاسیں کرتے ہیں درس قرآن ہوتا ہے اپنے فہم کے مطابق قرآن کی تفسیر کرتے ہیں قرآن کے نام پر لوگ آتے ہیں بھیڑ کٹا ہوتی ہے قرآن تعالیٰ کلام اس کی تفسیر ہوگی لیکن تفسیر اللہ کے کلام سے نہیں نبی کے حدیث سے نہیں بلکہ اپنے فہم کے مطابق اس کی تفسیر کرتے ہیں جی تو یہ فہم معتبر نہیں ہے صحابہ کا فہم معتبر ہے اس کے مطابق ہمیں دین کو سمجھنا ہے کیونکہ انہوں نے دین کو سمجھا اور اس پر عمل کیا اسی لیے ہمارے نبی نے ان کو جنت کی بشارت دی لہٰذا ان کے راستے پر چلنے کے بعد ہی ہمیں جنت ملے گی ان کے راستے کو اگر چھوڑ دیں گے ہم کو جنت نہیں ملے گی ان کے منہج کو چھوڑ دیں گے جنت نہیں ملے گی ان کے عقیدے کو چھوڑ دیں گے ہم کو جنت نہیں ملے گی جنت انہیں کے راستے پر انہیں کے طور طریقے انہیں کے اخلاق انہیں کے عقیدے اور انہیں کے منہج کو پانے کے بعد انسان کو جنت ملے گی لہذا یہ قید لگانا ضروری ہے سلم علیم کی ورنہ قرآن و کی بات ہے تو سب کرتے ہیں کوئی دنیا میں ایسا مسلمان نہیں چاہے خارجی ہو چاہے رافظی ہو چاہے وہ عقل پرست ہو چاہے وہ اخوانی ہو چاہے وہ تاریخی ہو کسی بھی جماعت से اس کا تعلق ہو بدعت میں سے البدعت میں سے ہو صوفی ہو آپ کسی کچھ لوگ قرآن و حدیث کو مانتے ہو کہ ہاں قرآن حدیث کو مانتے ہیں سب لوگ یہی کہیں گے قرآن حدیث کو مانتے ہیں. کوئی ایسا نہیں جو یہ کہتا ہو کہ میں قرآن و حدیث کو نہیں مانتا ہوں. سب کہتے مانتے ہیں. لیکن قرآن کو سمجھا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفسیر کی ہے اور اللہ رب العمی نے جو تفسیر کی ہے اور اس کے بیان کی ذمہ داری رب النبی کو دی اس کے ذریعے سے اور صرف صحیح کے عقیدے اور فہم کے مطابق اس کو سمجھا جائے گا قرآن میں دو مثالیں دے کر کے اپنی بات ختم کر دوں کیونکہ ٹائم ہو رہا ہے ایک مثال ہے بہت عام سی مثال ہے قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہوا محکمۂ کروں جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے انہیں جیسی آیتوں کو لے کر کے آج جن کا عقیدہ یہ کہ اللہ تعالی ہر جگہ ہے قرآن آیتوں کو کرتے ہیں کہ کہتے اللہ نے فرما دیا قرآن میں کہ اللہ رب الامن تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو لہذا اللہ تعالی ہر جگہ ہے جبکہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ ہر جگہ ہے کفر کا عقیدہ ہے یہ شرک کا عقیدہ ہے یہ کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ رب الامن ہر جگہ قرآن کی کوٹ کرتے ہیں کیا قرآن کی آیت میں کوئی گڑبڑی ہے قرآن تو اللہ کی طرف سے پورا کلام محفوظ ہے گڑبڑی کہاں ہے گڑبڑی یہ ہے کہ آیت کو صحیح معنی میں نہیں سمجھا صحابہ کے فہم کے مطابق انہوں نہیں سمجھا اس لیے گڑبڑی پیدا ہو گئی یہاں معیت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ ہے جیسا کہ خود آج جن لوگوں کی عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے ان کے امام کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے لیکن وہ یہ کہ عرش پتہ نہیں کہاں ہے آسمان پر ہے یا زمین میں ہے وہ کہا کرتے تھے وہ کافر ہے امام بنیفا رحمت اللہ علیہ امام بہنیفا ہمارے امام ہیں وہ وہ کہا کرتے تھے سہاردیث محمد حبی سیدیسی ہمارا مذہب ہے اسی لیے جب ان کو حدیث ملتی تھی اپنی پرانی باتوں سے لوٹ آتے تھے کتنے سارے مسائل میں رجوع کر لیا انہوں نے جب ان کو حدیث بتائی گئی تو وہ کہا کرتے تھے اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کتاب منصوب ہے, ان کے، کہ ان کی کتاب نہیں ہے، تعلیف، اس, اس طریقے سے اور دیگر ان کے شاگردوں نے ان کے اس خور کو نقل کیا آج انہیں کی طرف نسبت کرنے والے لوگوں کا قلعہ یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے نہ اللہ تعالیٰ اش پر ہے اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ ہے اس کے علم سے خالی نہیں کوئی چیز جیسے سورج آسمان پر ہے اس کی روشنی دنیا کے کائنات کے ذرے ذرے میں ہے سورج ہر جگہ نہیں اوپر ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات آسمانوں کے اوپر ارش کے اوپر ہے تو قرآن کی آیتیں کوٹ کرتے ہیں اپنی بداد کے لیے شرک کے خوراکات کے لیے کیوں اس لیے کہ قرآن کو سلم سارئین کے فہم کے مطابق نہیں سمجھتے ایک حدیث آتی قرآن کی بات ہوگی حدیث اللہ کے سور کے ایک حدیث ہے کہ آپ کا گزر ہوا دو خبر والوں سے اور ان دو خبر والوں کو عذاب دیا جا رہا تھا آپ نے کھجور کے ایک اس کے دو حصے کیے اور ایک حصہ ایک قبر پر دوسرا حصہ دوسری قبر پر آپ نے لگا دیا گاڑ دیا اور آپ نے کہا کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کے عذاب میں تقریف رہے گی جب تک یہ ٹہنی نہیں سوکھے گی یہ حدیث ہے آج جو قبروں پر چراغاں کرتے ہیں یا قبروں پر جو درخت لگاتے ہیں جو پھول پتیاں لگاتے ہیں یا شب برات آتی ہے تو پورے قبروں پر آپ دیکھیں گے کہ پھولوں کو ڈال دیتے ہیں وہ اسی حدیث سے اصلاح ہی کرتے ہیں کہ مانبی کی سنت ہے ہمارے بھی نہیں ٹہی لگا دی قبر کے اوپر لہٰذا ہم خبر کے اوپر درخت لگا سکتے ہیں سایہ کر سکتے ہیں اور پھول ڈال سکتے ہیں ہمارے بھی نہیں کیا ہمانبی کی سنت ہے اسی حدیث دلیل بخاری کی دلیل حدیث ہے حدیث میں کوئی گڑبڑی ہے حدیث صحیح ہے بخاری کی حدیث گڑبڑی کہاں ہے گڑبڑی یہ ہے کہ منہج کے اندر گڑبڑی ہے حدیث کے سمجھنے میں گڑبڑی ہے حدیث کو انہوں نے اپنے مزاج کے مطابق سمجھا صحابہ کے مزاج اور فہم کے مطابق حدیث کو نہیں سمجھا یہاں گڑبڑی آ گئی اگر صحابہ کے فہم کے مطابق سمجھتے تو سمجھ جاتے کہ امن ہمارنبی کے ساتھ خاص تھا کیونکہ ہمارنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ برکت رکھی تھی اور پھر آپ کو وہی کے ذریعے سے اطلاع دی گئی آج وہی کا سلسلہ بند ہو گیا آج پتہ ہی نہیں چلتا خبر میں عذاب ہو رہا ہے کیا اور کسی کو نہیں ماننا پڑتا قبر کا عذاب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا نہ کوئی سن رہا ہوتا ہے اس لیے آج یہ پتہ نہیں چلتا کہ خبر میں کیا ہو رہا ہے ہمانبی کو اس کی اطلاع دی گئی یمانبی کے ساتھ یہ چیز خاص تھی اس لیے آپ نے کسی اور کے ساتھ نہیں کیا صاحب کرام نے سمجھا اس کو اس لیے کسی بھی صحابی نے کسی کی خبر پر جا کر کے زور نہیں لگایا جا کر کے وہاں درخت کا پودا نہیں لگایا کیوں اس بی کو سمجھتے تھے کہ عمل ہمارے بی کے ساتھ خاص ہے تو قرآن اور حدیث کو سلب سارین کے فیم کے مطابق نہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف ایک چیز کافی ہے کیا کافی ہے کہ قرآن کی آیت کے معنی سلب سارہ کے فیم کے بتا رہے ہیں حدیث کو سمجھنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک چیز تو یہ ہے کہ حدیث صحیح ہو حدیث صحیح ہونی چاہیے اگر حدیث ضعیف ہے منکر ہے موضوع ہے تو ناقابل قبول ہے اس پر کوئی عمل نہیں ہوگا اور آج ہمارے معاشرے میں جتنی بدعت و خرافات ہیں ہر بدعات کے پیچھے ضعیف یا موضوع روایتی کا منتخب ہے لوگوں نے ضعیف روایتیں کر لی ضعیف روایتوں پر عمل کیا یا موضوع روایتیں بنا لی منکر روایتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا آج ہر بدعت کے پیچھے انہی, انہی حدیثوں کا عام طور پر ہاتھ ہوتا ہے موزوں روایت ہوتی ہے منکر ہوتی ہے ضعیف ہوتی ہے تو سب سے پہلی شرط حدیث کے تعلق سے کہ حدیث صحیح ہونی چاہیے قرآن کے تعلق سے تو قرآن کو کوئی مسئلہ نہیں ہے قرآن اللہ تعالی کلام محفوظ ہے حدیث بھی محفوظ ہے اسی لیے وہی محفوظ ہے اور ضعیف روایتوں پر عمل نہیں کیا جائے گا کیونکہ اگر حدیث محفوظ نہ ہو تو قرآن کا بھی عملی نمونہ محفوظ نہیں رہے گا قرآن کی تبصیر حدیث ہے قرآن اسی وقت محفوظ رہے گا جب قرآن کا جو بیان ہے حدیث وہ محفوظ ہو اسی لیے اللہ رب العالمین نے جہاں ہر زمانے میں علماء پیدا کیے قرآن کی حفاظت کے لیے وہی حدیثوں کی حفاظت کے لیے بھی علماء پیدا کیے یہ نہیں کہ حدیث محفوظ نہیں حدیث محفوظ ہے اللہ ذکر و ہم نے ذکر کو نازل کیا ذکر سفراد دین ہے پورا ہمارے یہاں لوگ کہہ دیتے ہیں ہمارے حدیث علماء بھی کہ ذکر سے مراد قرآن نہیں ذکر سے مراد حدیث قرآن دونوں لینا ہے یا دین لیجیے تو قرآن و حدیث دونوں لیجیے کیونکہ دین صرف قرآن کا نام نہیں ہے یہی تو اہلِ قرآن کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن مانیں گے حدیثوں کو نہیں مانیں گے ذکر نام ہے پورے دین کا پورے دین کی اللہ نے حفاظت کی ہے اللہ کے سر کے حدیث ایک جماعت ہمیشہ رہے گی حق پر قیامت تک رہے گی ایک جماعت ہمیشہ حق پر اللہ کے سر کے زمانے سے ایک جماعت ہے اور وہی جماعت قیامت تک رہے گی اور وہی جماعت طائف منصورہ ہے اسی کو سلفی کہا جاتا ہے انہیں کو اہل حدیث کہا جاتا ہے مختصر لفظوں میں بہت زیادہ تعریف کی ضرورت نہیں ہے بتا دیا گیا کہ اہل حدیث جا چاہیے کہ اہل حدیث کمانا مطلب کیا ہوتا ہے طائف منصورہ اور وہ جماعت جو نبی کے زمانے سے چلی آ رہی ہے جس جماعت کی تعریف ہمارے نبی نے کی تربیت ہمارے نبی نے کی جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں ان کے راستے پر وہی جماعت جنت کے اندر جائے گی اور وہی اہل حدیث اور وہی سلفی حضرات ہیں تو یہ جماعت ہمیشہ سے قائم ہے تو یہ ضرورت ہے اس بات ضروری ہے کہ حدیث کے لیے صحیح حدیث ہونی چاہیے تو اللہ نے جہاں قرآن محفوظ کیا وہی حدیث کو بھی محفوظ کیا ہر زمانے محدث پیدا ہوئے اس دور کے سب سے بڑے محدث تھے علامہ مجدد امام البانی رحمۃ اللہ علیہ جی ہاں وہ سلفیت کے رمض بھی تھے ہم سب کے امام تھے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس دور کے سب سے بڑے عدیم و تھے ہے مام البائ اللہ علیہ تو ان کے ذریعے حدیث صحیح ہونی چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ حدیث کا جو فہم معنی بتا رہے ہیں وہ معنی سلب صالین کے معنی کے مطابق ہے نہیں ہے اگر آپ دوسرا معنی مراد لے رہے ہیں تو معنی کل عدم ہوگا اگر یہ قید نہیں لگائیں گے تو پھر انسان گمراہ ہو جائے گا جیسے آج لوگ گمراہ آپ دیکھیے لوگ عشر کرتے ہیں قبروں کا دباؤ کرتے ہیں گہلا کا سجا کرتے ہیں قرآن سے دلیلیں دیتے ہیں نبی کی دیتے ہیں کیوں دلیلیں دیتے ہیں ایک تو قرآن صحابہ کے فہم کو چھوڑ دیا دوسری چیز اگر حدیث ہے یا تو صحیح حدیث نہیں ہے اور اگر صحیح حدیث ہے تو اس کا معنی غلط بیان کرتے ہیں صرف سالین کے فہم کے مطابق مات... مات... اس کا معنی نہیں بیان کرتے ہیں اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے خان کعبہ ہے خان کعبہ توحید کا سب چشمہ تھا اور ہے ادھر لیکن مکہ کے مشرقین نے اسے خانے کعبہ کے اندر تین سو ساٹھ بت رکھ دیا تھا وہی معاملہ آج بھی ہے و حدیث براخ ہے لیکن و حدیث کا غلط معنی بیان کرنے کی معنیٰ لوگ و حدیث کو بدعت اور خرافات اور شرک کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں شرک کا مرکز بنا دیا ہے لوگوں نے پران و حدیث کو نہ عبر ذہنی غلط معنی بیان کر کے تو آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ ایسے ادارے میں ہیں جہاں سلب سالین کے عقید اور فہم کے مطابق آپ لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے آپ محنت کریں تعلیم حاصل کریں آپ لوگوں کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری آنے والی پورے خاندان کی صلاح کی ذمہ داری آپ کے اوپر آنے والی اس لیے ابھی سے آپ لوگوں کو تیار رہنا ہے جو کچھ سیکھیں اس کے اوپر عمل کریں جا کر کے اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ آج ہم نے مدرسے میں یہ پڑھا ہے شیخ صاحب نے ہمیں یہ بتایا ہے یہ ہمیں تعلیم دی ہے آپ گھر کے اندر کوئی بدھات ہے کوئی شرک ہے کچھ خوراکات ہے آپ ان کو جا کر کے بتائیں میرے باپ کو کس لیے آپ کو تعلیم دی جاتی ہے کہ اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیں صرف اپنا عمل کر لیں نہیں آپ کی ذمہ داری اپنے گھر والوں کو بتانے کی کہ آپ جانے کے بعد بتائیے آپ کی بات مانیں گے لو آپ کے گھر والے مانیں گے اچھے انداز میں بتانا لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ان سے پیار بھرے انداز میں آپ کو بتانا ہے جا کر کے کہ آج میں نے یہ چیز سیکھی ہے یہ چیز بدات ہے آپ کرتے ہیں گھر کے اندر ہماری چیز پائی جاتی ہے اس کو نہیں کرنا ہے یہ چیز ناجائز ہے ایسے ہی پھیلتا فائل ہے اس طریقے سے حکیل و ہوتی ہے تو ابھی سے دائانہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے دعوتی جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہم سیکھیں گے اس پر عمل بھی کریں گے اور حکمت کے ساتھ اور اچھی معذرت کے ساتھ اچھے انداز میں اخلاق کے ساتھ اسے دوسروں تک پہنچائیں گے بھی تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے آپ لوگوں کے کی اوپر کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دین کا علم دے رہا ہے سلف سالین کے عقید و مناز کے مطابق علم حاصل کر رہے ہیں آپ لوگ لہٰذا اس کو پھیلانے کی ذمہ داری بھی آپ لوگوں کے اوپر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عبامن ایک چھوٹا سا جو پودا لگایا گیا ہے اس پودے کو اللہ تعالیٰ تناور اور درخت بنائے اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر کامیابی طا فرمائے اور اللہ البرامین جن مقاصد کے لیے اس کو قائم کیا گیا ہے ان کے جو ذمہ داران ہیں ان کے جو بانی ہیں اللہ تعالیٰ کے مقاصد کے اندر ان کو کامیابی فرمائے اور اللہ البرامین آپ کو ہم سب کو صلب صالحین صحابہ تعاون طب کے عقید اور منہج پر قائم رکھے اور اسی پر ہم سب کی وفات ہو یہ چند باتیں تھیں جو میرے ذہن میں آئیں اور میں نے آپ لوگوں کے سامنے کی ہے بس دعا یہی ہے کہ اور یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ محنت کریں اور اس جو مدرسے میں بچے بچیاں پڑھتی ہیں وہ مدرسے کی سفیر ہوا کرتی ہیں اور بیسڈر ہوتی ہیں آپ ہی جا کر کے اپنے علاقے میں مدرسے کا نام کریں گی کہ وہاں اچھی تعلیم ہوتی ہے اچھی تربیت ہے وہاں پر مدرسوں کی پہچان مدرسوں کے فارغین سے ہوتی ہے مدرسوں کے فارغین سے ہوتی ہے کہ وہاں کے فارغین کتنا علم رکھتے ہیں کتنا جذبہ ہے دین کا دعوت کا کتنا ان کا علم معیار ہے کیا تربیت ہے کتنا دین پر قائم ہے کس طریقے سے ہے تو یہ آپ لوگ اس مدرسے کی نیک نامی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہیں بدنامی کا ذریعہ بھی بن سکتی ہیں اس لیے بہت ضروری ہے کہ تمام چیزوں پر آپ لوگ توجہ دیں آپ کے ماں باپ نے آپ کو یہاں بھیجا ہے آتی ہیں علم حاصل کرتی ہیں محنت کے ساتھ رگن کے ساتھ اخلاص کے ساتھ علم حاصل کریں اور اس پر عمل بھی کریں اور حکمت کے ساتھ اسے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں اللہ رب العمین ہم سب کو ان تمام باتوں پر ہمیں اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق دے اللہ ابرامین ہمیں توحید و سنت پر قائم رکھے صلی اللہ کے عقید و منہج پر قائم رکھے شرک البدات اور خرافات سے اللہن ہم سب کو محفوظ رقیامین وصول علبین محمد و علاء علیہ و صاحب آپ لوگوں کا شکریہ شیخ عادل صاحب اور ہمارے متعمین ساتھی شکیل صاحب کا شکریہ جن کے بھائی ہیں ہمارے شیخ عادل صاحب جو ہمارے دعوا سینٹر میں ہمارے متحرک تھے بڑے مخلص تھے اور دعوت میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور الحمدللہ للہ میں ہماری پوری ٹیم تھی اور جو آدھی ٹیم سمجھ لیجئے اس وقت بیس بائیس یا پچیس لوگ حیدرآباد میں کے تھے اور وہ لوگ یہی پر آج کل حیدرآباد میں ہیں اس لیے یہاں آنے کا ہمارا ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ ہمارے جو مضامین ہیں جن کی بڑی کوشش اور بڑی محنت اور لگن تھی اور وہاں دعوت کے کام میں ہمارا بڑا سپورٹ کرتے تھے بڑا ساتھ دیتے تھے ان کے ساتھ انشاءاللہ شاء اللہ ملاقات ان کے ساتھ رکھا ہوگا یہ بھی ہمارا ایک مقصد تھا تو الحمد دھیرے دھیرے سب سے ملاقات ہو رہی ہے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور ہمارے مطابق سے ہماری یہی گزارش ہے کہ جیسے آپ وہاں پر تھے مطابق یہاں بھی ہمارے جماعتی ادارے ہیں جمعیت کے ادارے ہیں مساجد اداران ہیں ان کے ساتھ جڑے رہیں ان کے ساتھ مل کر کے کام کریں اور شانہ بشانہ کندھا سے کندھا ملا کر کے تاکہ جو کام آپ نے شروع کیا تو وہ کام کا سلسلہ چلتا رہے اور دین و دعوت سے آپ لوگ جڑے رہیں آپ تمام لوگوں کا شکریہ جب آپ لاخت و السلام علیکم و بہت وسیع ہے دعوت کا میدان بہت زیادہ وسیع ہے آپ جیسا کہ میں نے کہا گھر جائیں اپنے گھر والوں کو دعوت دیں. یہ بھی ایک میدان ہے سہیلیاں ہوں گی جو مدرسے میں نہیں پڑھ رہی ہیں آپ ان کو دین کی تعلیم دیں ان کو بتائیں آپ اس طریقے سے بہت سارا اس کا میدان ہے آپ مان لیجیے اگر یہ صلاحیت آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ دعوت کا کام کر سکیں جو دعوتی مراکز ہیں یہاں پر یا جو کام ہو رہے ہیں دین کا اس میں آپ تعاون کریں اللہ نے آپ کو مار دیا ہے آپ کے گھر کو مار دیا ہے ان کے ذریعے ساتھ تعاون کرائیں مالی تعاون کرائیں جہاں پروگرام پروگرام میں شرکت کریں اس کی اطلاع دیں آپ اگر تقریر نہیں کر سکتے یا یعنی براہ راست لوگوں کو دعوت نہیں دے سکتے تو بالواسطہ آپ دعوت دیں ان کو پروگرام ہو رہا مان لیجیے کسی جگہ پر کسی شہر کا سے आप लोगों को इतला करें कि फलांजी के दर्श है दर्श के अंदर आप सबको जाना है आप पोस्टर बना सकते हैं पोस्टर बनाइए उसको मीडिया पर सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पर फेसबुक पर उसको डाल दीजिए आप कि भाई ये फलांज प्रोग्राम हो रहा है आप उसके अंदर शरीक हो आपके पास गाड़ी है मान लीजिए गाड़ी के अंदर पाँच छः आदमी आ सकते हैं आप सबको लेकर के और जहाँ प्रोग्राम और आप वहां उन तक पहुँचाइए बहुत सारे उसके अंदर आए हैं इसे जरिया नहीं है कि आपका स्टेज लेना या स्टेज संभालना यही बहुत बड़ा मसला है आज हमारे बहुत सारे भाईयों के अंदर अल्लाह तलासे पहले हमें हिदायत है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि दावत सिर्फ स्टेज लगाने में है दावत सिर्फ दर्श देने में है इसलिए क्या करेंगे वो मैदान में चले आते हैं दावत के लिए स्टेज पर खड़े हो जाते हैं कुरान की एक आय भी सही तरीके से नहीं पढ़ पाते एक हदीस भी सही तरीके से नहीं पढ़ पाते लेकिन स्टेज लगा लिया माल आ गया ग्लैमर है टीप टाप है रोशनी है सारी चीजें है छानदार स्टेज है सब कुछ है दावत देना शुरू कर देते हैं بھائی دعوت کا طریقہ صرف درس دینا ہی نہیں ہے دعوت کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے آپ کو مار دیا مار دیجیے آپ اسٹیج لگا سکتے اسٹیج پہ بنائیے آپ جو ہے مان گاڑی آپ گاڑی سے لوگوں کو لے کر کے آئیے پوسٹر کی نشر و شاعت لوگوں کے اندر عام کیجئے بلائیے سب کو کہ بھائی بنا جائے کے پروگرام ہو رہا ہے آئیے اس کے اندر آپ جو ہے آڈیو بنائیے یا ویڈیو بنائیے اور اس کو پھر لوگوں کے اندر نشر و اس کی یہ سارے طریقے ہیں سارے ذرائع ہیں تو دین الحمدللہ اس کے لیے بہت وسیع ہے آدمی اپنی صلاحی ہے تو اپنی صدارت کے مطابق اس کو کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دیں گے